بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ سنی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح الباء شاہ واٹس گروپ الباطہ شاہ اور باقی تمام سامین فارن گرامی اور برادران سب کو محسن وار سے اسلام ادا کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو انانوے یعنی ایٹی نائن چار سو انانوے ایکم نوے اور ابلک ایک سو اکتیس آج کے درخت نمبر ہے چار سو انانوے ایکم نوے چار سو اور ایک سو اکتیس ہے اور اس میں جو ہے ہمارے سلسلہ بدار رات فتح کے حصۂ اول میں ہے ملکن میں اس میں لال اللہ نمبر اڑتالیس میں تھا اس میں جو ہے لا الہ الا اللہ لہ, شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و یہاں تک ہوگی کل ہم نے یوہی و یمید واہ واہ یوں اللّہ یا موت اس مقدس جملے کی تھوڑی توضیح کیا تھا کہ یو ہی و اللّہ تعالیٰ کی ذات وہ مقدس ذات ہے جو یوہی جو ہر شے کو حیات زندگی دیتا ہے زندہ کرتا ہے وہ یمید اور موت دیتا ہے اللہ سب کو زندگی اور موت دیتا وہ عواجن اور وہ ذات خود بھی ذاتی ہی صاحب حیات ہے زندہ ہیں اور لا یا موت اس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں اللہ کے ذات کے لیے تو اس مقدس دعا کے ذیل میں جو ہے اس کے تشریح میں دعائے جوشن کبیر سے جو ہے اس اللہ کے حیات کے بارے میں ایک جھامع دعا تھی دعائے جوشن کبیر جو ہے فصل نمبر ستر میں ہے اس میں سو فصلیں فصل نمبر ستر میں ہے کل کو بتایا یہ مقدس دعا جنگ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازر فرمایا پیارے نبی نے یہ دعا رات کو پڑھا تھا صبح جو ہے خطرناک طوفان اور آندھی آیا کہ اب آو اور اس کے جو ہے لشکر کو میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا تو وہ اس میں دعا اس مقدس دعا کی جو اس میں ایک ہزار اشماعل حسن ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں تو اس میں سے جو ہے فصل نمبر ستر اللہ کی حیات سے معلوم ہے وہ دعا یہ ہے یا قبل کل کہ یاہجن بعد کل یاہی بادق الہجن یاہی الضیلۂ سے کم اسلح یا یاہی الضی لا شارق و یا یاہی الضی لا یحتاج الہ جن یاہ الذ یمی تو کُ الہن یاہ لذرض کُ الہن یاہلم یریس الحایاتمن ہائن ہیں یاہی الج یوہ المعتا یاہی یاقیم لطا یہ مقدس دعا جو ہے جو دعا جوشن کبیر میں آیا ہوا تھا اللہ کے حیات کے تشریح میں کہ اللہ کی حیات کیسی حیات ہے تو کل میں نے اس پیم سے پانچ نوطے کی توجہ کل کے درس میں والوں کو دیا تھا پانچ جو ہے اس میں دس اللہ کی کے میں دس جملے ہیں اس میں سے پانچ کی توجہ کل والوں کو دیا تھا ہاں جی تو آج جو ہے چھٹے جملے کی توجہ ہے یاہی الجیز ہاں ان کو بھی تھوڑا مختصر ایک, ایک میں بتا دوں کہ کل آدھا آدھا ہوا تھا تو یہاں قبل الہائین یعنی اے جی حیات موجودات سے پہلے بھی ذات صاحب حیات اور زندگی والی ہنسی یعنی اے وہ صاحب جو ہر ذہائی سے ہر صاحب حیات اور زندگی والی موجودات سے زندہ موجود سے پہلے سے وہ ہے یہاں باد الہین اے وہ صاحب حیات ہنسی جو ہر جی حیات کے موت کے بعد بھی زندہ رہا باقی ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہنا ہے نا اس کو بیان کریں یاہر النزی الحسے کا مسلح حاجم اے وہ صاحب حیات اور زندگی والے حساب اس جیسے کوئی بھی صاحب حیات نہیں دنیا دن میں جتنے بھی زندہ موجودات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ جیسی نہیں اللہ کے حیات جیسی ان میں سے کسی کو زندگی حاصل نہیں کیونکہ اس کی حیات اللہ کی جو زندگی حیات ہے وہ ذاتی ہیں باقی تمام موجودات ممکن موجود ہیں ان کو اللہ نے وجود بخشا ہے ان کے اپنے ذاتی نہیں ہیں اور اللہ نے جو ہے اللہ نے ہی سب کو زندگی بھاشے اور اللہ بذات صاحب حیات ہے اس نے فرمایا یاہی الضیل سے کم ایسی صاحب حیات ہنسی کہ اس کی حیات جیسے کسی بھی موجود کے حیات اور زندگی نہیں ہے چوتھا نو تہمیت ہے یاہی الضی اللہ شارق و حون ایسی صابح حیات ہنسی جس کی حیات میں کوئی ساب حیات شریر نہیں ہے کہ اللہ کی حیات میں کوئی دوسرا شریر نہیں ہے اللہ ہنجی بلکہ اللہ بھی ذات صاحب حیات ہے وہ ازل سے ہے ابتہ رہنے والی ذات ہے اور باقی سب کو اسی ذات نے حیات بادشاہ لہٰذا اللہ کی حیات میں کسی کو کوئی شرک انداری نہیں ہے اور ہر شے کو میں حیات اسی نے بادشاہ کسی اور نے نہیں بادشاہ اور آگے بھر میں تاج الحین ہاں جی یعنی اے وہ صاحب حیات حسین زندہ حسین جو کسی بھی چیز میں کبھی بھی کسی بھی صاحب حیات کا ہرگز محتاج نہیں یہ حا اے وہ صاحب حیات اور زندہ حسین لایہ تاج لہٰذین جو کسی بھی زندہ موجود کا وہ محتاج نہیں کسی میں کسی بھی چیز میں محتاج نہیں اور کبھی بھی محتاج نہیں ہے اللہ جہ بے نیاز ملح ہے ہے وہ کسی بھی چیز میں کسی بھی شے کا کسی بھی موجود کا کسی بھی محلو کا کسی بھی بات کسی بھی چیز میں کسی بھی حال میں محتاج نہیں وہ ہمیشہ سے بے نیاز ہمیشہ بے نیاز رہنے والے ذات ہیں وہ بے نیاز ذات ہے وہ غنی ملق ہے اس کے بعد جو یہاں تک تو توجہ ہو چکی تھی آج کے درس اصل میں یہاں یعنی سے شروع ہے جی اس کی توجہ نہیں ہوئی تھی کہ درس نمبر چار سو انانوے ابلک ایک سو اکتیس ہاں جی جو نیا درس یہاں یعنی سے کہ یہ الجی یوم تو کل نہ یہ چھٹا جملہ جو ہے اسی پیرگر جو درخت پیرگر نمبر, نمبر ستر میں یاہی الجیح ہاں اے وہ صاحب حیات ہنسی اے وہ زندہ ہنسی کی یمی تو نہیں جو باقی تمام زیرو اور زندہ جانداروں کو موت دیتی ہے یعنی اے وہ صاحب حیات ہنسی جو ہر زی حیات کو موت دیتی ہے ہاں جی سب کا چونکہ موت بھی اسی کے ہاتھ میں حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہر شے کی مہرد حیات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں لہذا یعنی ہر صابح حیات کو موت بھی وہی دیتے ہیں اور ہر شے کو زندگی بھی وہی ذات دیتے ہیں تو موت حیات اسی ذات کے لیے ہے فرما یا میت اللہ حاضین اے وہ صابح حیات زندگی ذات ہنسی اوابح حیات ہستی ہیں جو موت دیتی ہر زح حیات کو ہر زندہ موجود کو کیونکہ سب کی موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں لہذا جس کو چاہے زندہ رکھیں جس کو چاہے موت دے گا ساتواں پیرغلف یاہ النظیع یرز و کلحین ہیں یاہ النظی اے وہ صاحب حیات ہستی جو رزق عطا فرماتے ہیں ہر زی حیات موجودات کو ہر جانداروں کو ہر زی حیات زندہ معلومات کو موجودات کو ہاں جی رزق عطا کرنے والا صرف اللہ ہی کے ذات ہے یاہائی النظی اے وہ صاحب حیات ہستی ہاں جی جو ہر زندہ موجودات کو رزق دیتی ہے یرز کل ناہین جن کا انعد میں جتنے بھی جو ہے خواہ انسان ہو خواہ چرن ہو خواہ پرن ہو ہاں بھی موجودات ہیں جانوروں میں سے پرندوں میں سے سمندر کی مچھلیوں میں سے ہاں کیڑے مکھرے اور حشرات میں سے سب کو سب حرکت کرنے والی زندگی رہنے والی حیات رہنے والی موجودات کو جگہ بات ہے ان سب کو زندہ رہنے کے لیے تو کچھ کھانے کی ضرورت کی ہے اور حالیہ کے رزق ان کے کھانے کی نوعیت بھی الگ الگ, الگ ہے ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے رزق عطا کرتے ہیں جانوروں کا خوراک اور رض کچھ ہے انسانوں کا کچھ ہے مچھلیوں کا کچھ ہے پرندوں کا گوشت ہے ہاں کچھ کچھ فراز اور ہے درندوں کا گوشت جانوروں کا کچھ ہے سبزی خور جانوروں کا کچھ ہے تو لہٰذا وہ پاک جاتے جو ہر زی حیات اور زندہ موجود کو ہاں وہ جی وہی رزق وہاں پہنچ جاتے ہیں جو اس کی بقا کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کے لئے اس زندہ رہنے کے لیے ضروری تو ایسا کون کر سکتا ہے اس کان سنی سوائے اسے ذات اے اقدس ہے علاقے جو اسکانات کا رب ہے مالک ہے رادک ہے آڈوان جو ہے یہاں لم یریس الحیات من ماجین یہاں اے وہ صحاب حیات لم لمعریس الحیات جس نے اپنی حیات زندگی کو کسی اور صحاب حیات سے کسی اور زندہ موجود سے نہیں لیا ہے کسی اور کے حیات سے اس نے عرس کے طور پر نہیں لیا ہے یعنی وہ صابحات حسین جو بھی زندہ ہیں اور اس نے حیات کسی اور صحاب حیات سے نہیں لیا ہے یعنی یعنی کسی اور نے اسے حیات نہیں باشے بلکہ وہ کاغذات واضح وجود ہیں اور بذات موجود ہے خود موجود ہے خود زندہ ہے اور اس کی حیات ذاتی ہے کسی کا عطا کردہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو زندگی کسی کا عطا کرتا نہیں کسی نے اللہ کو زندگی دیا و زندہ ہاں اللہ نوز بلواد نہ ہو پھر اللہ کسی نے زندگی اور حیات دیا پھر اللہ وجود میں ایسا نہیں بلکہ پوری کائنات کچھ بھی نہیں تھا لم یکن شرم مسکور قرآن کے نئے پھر اللہ نے پوری کائنات کو وجود بادشاہ تمام مجادات کو فرشتوں کو انسانوں کو جنات کو اور تمام زیروح کو چرن پرن سمندر کی مچھلیاں اور تمام حشرات الال ہاں اور یہ تمام زراعت نباتات اور پانی ہے سب کچھ اسی پاک ذات نے سب کو زندگی دیا سب کو حیات دیا ہاں یہ دنیا کے رونقیں اسی ذات پاک کے اسی نے چونکہ سب کو جب تک وہ زندہ رکھے گا سب میں یہ رونق ہیں جب وہ زندگی چھین لیں گے سب میں رونق ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں ختم اور نابود ہو جاتے ہیں تو یہاں فرمع الحین اے وہ صاحب اِن حسین لم یریس الحیات جس نے حیات اور زندگی کو کسی اور زندہ موجود سے اس میں اسے نہیں لیا ہے اس اس کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ زندگی اور حیات اللہ کے اپنے ذاتی کیونکہ وہ واجب الوجود ذات ہے اور بھی ذات موجود ہے اس کی حیات ذاتی ہے کسی کا عطا کردہ نہیں ہے کیونکہ جو ہے ہر حیات سے پہلے اللہ کی ذات جو ہے ہر زحیات سے پہلے ہر زندہ موجود سے پہلے صاحب حیات تو اللہ پہلے سے موجود تھا ہر حیات سے ہر زندہ موجود تھا بلکہ اس پوری کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا کائنات کا اللہ سوال بھی تھا ہاں لہذا جو ہے اللہ نے حیات کسی سے نہیں لے بلکہ ہر شے کو اپنے اپنے حساب سے حیات اور زندگی اسی آتا تاکہ نواتات کو اپنے حساب سے زندگی جا ان کی زندگی ایک سرسب و شاداب رہتے ہیں تو ان سے حیات چھین لیتے ہیں تو موسم و میں ان درختوں پر کوئی پتے نظر نہیں آتے ایسا سال سے یہ اجڑا کسی اور سے جو ہے اسے زندگی لینے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ وہ ہر جہیات سے پہلے ہیں ہاں جی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا لم یقن شرما اسکول اللہ کی جب وہ ذات تھا تو اس کو کس زندگی دیا ہاں <مترق> جی کیا فیصوں نے دیا فرصو اللہ نے خلق کیا زندگی اللہ جنات نے دیا جنات تو اللہ نے خلا کیا انسانوں نے انسانوں کو تو اللہ نے خلا فرمایا باقی پوری کائنات جو ہے سیاح جو سب بھی اللہ نے خلق کیا سب اسی کے معلوم ہیں تو خالق معلوم سے پہلے ہی ہوتے ہیں لہذا اللہ کی حیات تمام موجود کے حیات پر مقدم ہے لہذا اس نے حیات کسی سے اس میں نہیں لیا ہے ہاں وہ بھی صاحب حیات ہستی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا غزل سے ابتہ رہے گا وہ سرمدی علم جوت رہتے نوا یاہی لذیذ یوہ علم یاہی اے وہ صاحب حیات ہستی جو یوہ الموتا جو کل قحمت برپا ہوگا تو جو مردوں کو زندہ کرتا ہے پھر دوبارہ ہاں جی پہلادم سے وجود میں دیا زندگی دیا پھر موت دیا پھر دوبارہ زندگی دیں گے تو لہٰذا یاہی اے وہ صاحب حیات ہستی یہ علم ہوتا جو مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی اے وہ صاب حیات آتی جو ہر مردے کو دوبارہ زندگی باشتا ہے اور اسے حیات ان نو دیتی ہے القمت میں قبضہ سے اٹھائیں گے تو ہاں جی دنیا میں بیجا بھی اسی نہیں دنیا سے موت بھی دیا اسی نہیں کل دوبارہ اٹھائیں گے وہ زندگی پھر دیں گے اور اسے پاک ذات کے تو یہ پوری حیات کائنات کا کی کہ اللہ ہی سوا وابستہ ہے دسواں یہا یو یاقیم الطا خدو سنت والا نماۃ الرسی میں بھی یہ جملہ ہے اسی کے مشاورت یہاں یا قیوم اے بزاد صاحب حیات ہستی ہاں جی یعنی بزاد صاحب حیات ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات اے بزاد صاحب حیات ہستی اور اے وہ ہستی کہ جس نے جس سے تمام موجودات عالم کو حیات و موقع ملے ہوئے قیوم کے معنی یہ ہے یا قیم اے وہ صاحبہ حیاتیں جس سے تمام موجودات عالم کو خواہ فہرشے خواہ جنت و خواہ انسان و خواہ دوسرے تمام عوالم ہیں آسا آسات آسا آسمان زمین آج کرسی تاہل قلم سب کو تمام موجودات عالم کو حیات و قیام و بقا اسی اللہ سے ملی ہوئی قیم کو معنی یہ پوری کائنات کو بقا دوام اور تسلسل کے ساتھ ان کو جو باقی رکھا ہو یہ اللہ کے اس میں قیوم کی برکت سے ہے تو اسے یہ تجمہ کیا اے بزاد صاحب حیات ہنسی اور اے وہ حسی کی جس سے تمام موجاد عالم کو حیات و بقا ملے ہوئے ہاں جی اور وہ ایسی پاک ہنسی جس سے نہ نیند آتی ہے لاتا حضی لتا حج و سنت ولان یا قیم لتا حج لتا حض و سنت ولانا جسے جو نہ نیند آتی اور نہ ہی جو کہ کی نیند ابتدائی کی صورت ہے بس ان قرآن حیات اس دعا سے معلوم ہوا کہ بلا شک و شبہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور صاحب آیات ہیں وہ اپنی حیات و بقا میں کسی کا ہرگز و کبھی بھی محتاج نہیں ہے جبکہ تمام عالم اپنی بقا و وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ کی طرف سے حیات و زندگی ملنے سے سب زندہ ہیں لہٰذا وہ ذات دس جب چاہیں تمام عالم سے ان کی حیات چھین سکتا ہے اور سب کو ایک لمحے میں موت کے گار تو اتار سکتا ہے اور اور سب کی زندگی و موت اسی پاک ذات کے دوست قدرت میں ہے وہ وہ ذات ازل سے زندہ ہے اور ابت زندہ رہنے اس کے لیے نہ اس کی ابتدا کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کے انتہا کی کوئی انتہا نہ بقا کے لیے کوئی اباد معین ہے نہ ابتدا کے بلکہ ہے hey, ہمیشہ سے ہے hey, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جتنا آپ ہمیشہ بولو آگے جاؤ جتنا آپ بات میں بولو یہ ختم نہ ہونے والی ذات ہے اس کی نہ ابتدا کا کوئی سرہ ملے گا نہ انتہا کا کوئی سرہ ملے گا ہاں جی بس وہ اس لیے اس کو سادہ الفاظ میں ایک تجمہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا جسے عقائد کے اطلاع میں سرمدی الوجود کہتے ہیں ہیں جو کہ ازل سے ہی ابد تا رہے گا ازل سے اس کے ازل کی کوئی ابتدائی نہیں ابد تک ہی عبد کی کوئی انتہا نہیں ہے دونوں طرف جو ہے نان سٹاپ ہے ہاں ابتدا کی طرف بھی ضرور لگاتے چلو چلو چلو چلو ختم نہیں ہوگا باقی اللہ باقی رہیں گے کب تک اسے بھی ضرور لگاتے چلو ختم نہیں ہوگا ایسی عظیم صاحب حیات ذات یا میں علام اس کو پکاتی دعا میں یا حی الضی یمی تو کو اللہ اور یہاں پر یاقم لََ طاحد وسنت والن یہ سارے اسی جملے کی توضیع ہیں جو ہمارے دعا کے اندر ہیں یو ہی و یمی تو وہ لا یم و اللہ جو عرشے کو موت زندگی دیتی ہیں اور سب کو موت دیتی ہیں لیکن وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے ہاں جی اور اضل سے اور وہ اس کے لیے کبھی موت کرتا ہے اس کے کبھی موت نہیں آتی لا موت وہ کبھی نہیں ملے گا بلکہ ازل سے ابدہ رہے گا یہ ہماری دعا بھی ہے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے بارے میں تو آج کے دس اسی پر اتفاع کروں گا